و رحم الحمۃ الرحمۃ اللہ و رحمت وحمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفح الربادشہ صفاشہ واقع تمام سامعین برادران خانہ سب کو سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلۂ در کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 190 سو اور شریف کے اندر سے ہمارے سلسلہ در اولاد آشریہ میں تو اورادہ کے درس نمبر انتالیس تو طور پر درس کو ایک سو نوے ابلک انتالیس کے ذریعے ظاہر کیا ہے اور شرح نبا میں ہماری جو ہے سورۂ نبا کا آئے نمبر پچیس تک کا تجمہ ہو چکا تھا آج آئے نمبر چھبیس سے آگے جو ہے معتصر ترجمہ کروں گا اس میں میں آپ کو شروع میں یہ مبارک شرح تین حصوں پر مشتمل ہے شروع کی جو مبارک خوش حیات جو ہے قیامت کے شروع کچھ آیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے برپا ہونے کو ان ام، ام، ام کے امکان کے لیے دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے ہاں جی امکان کے طور پر دلیل کے امکان کے لیے دلیل کے طور پر, پر پیش فرمایا ہے آیت نمبر سولہ تک جو ہے قیامت کے امکان پہ پھر سعاد نمبر ستارہ سے لے کر آگے جو ہے آیت نمبر اکتیس تک جو ہے جہنم جو لوگ قیمت کو انکار کرتے ہیں تعلیمات لگ انکار کرتے ہیں جہنموں کے بارے میں ہیں پھر آگے آئے نمبر اکتیس سے آگے جو ہے جنتی لوگوں کے بارے میں جو تعلمات الہی کو مانتے ہیں سر تسلیم خم ہیں ان کے لیے جو ثواب اور عاجیر کے والے سے مختصر گفتگو ہے آخر میں فن قیامت کے دن برپا ہونا اور دن کفار کے جو ہے کیا حالت ہوگی اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر ہے تو ابھی ہمارا جو ہے درخت نمبر عائد نمبر ابھی جو ہے عائد نمبر چھبیس سے یہ ہے کہ آگے فرماتے ہیں کل فرمائے لا ذوق و نفیہ برد ولا شرابہ جہنم میں وہ لوگ نہ کسی ٹھنڈی چیز جو ہے وہ ان کو چکھنے کو ملے گا اور نہ کوئی جو ہے وہاں کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ کوئی اچھی جو ہے مشروبات خوش ذائقہ مشروبات ان کو پینے کو ملے گا الحمی مواغہ ساقا سوائے جہنم میں جو ان کو کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے جسم سے جہنم کے آگ پر جو ہے جسم کو جلانے کی وجہ سے جو خون اور پیپ کی دریا بہتا ہے اس خون اور پیپ میں سے ان کو پلایا جائے گا اللہ اکبر فرماتے پھر یہ سارے سزا جو ہے جو ہم ان کو دے رہے ہیں جہنمیوں کے لیے یہ جزا وفاقہ ہاں جی جزا وفاقہ یہ آج کے درجے تھے تو جزا کے بامن سزا ہے ہاں جی جزاک بامن سزا وفاق ان کے معنی موافق برابر تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے ان کو سزائیں دیا ہے جہنم میں کہ وہ سال ہر سال جہنم میں رہیں گے جی اور ان کے لیے جو ہے جہنم ان کے تاک میں بیٹھا ہوا ہے جی اور جہنم ان کو جو ہے جنگی جہنم اور وہ سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے اس میں وہ ہزاروں سال اس میں وہ رہیں گے اس میں کسی قسم کی ٹھنڈی چیزیں اور جو ان کو اچھی خوش ذائقہ کوئی پینے کو چیز نہیں ملے گا سوائے کھلتا ہوا جہنم کے آگ پہ کھلتا ہوا پانی گروں اور پیپ ان کو خون اور پیپ کا جو ہے مخلوط مشروف ان کو پلایا جائے گا فرماتے ہیں یہ سب ان کے لیے جزا اور وفاقہ یہ ان کے گناہوں کے برابر ہاں جی پورا پورا سزا ہوگا تو جزا وفاقہ تو جزا کے معنی ہے سزا وفاق موافق برابر تو معنی یوں منجل ترجمہ ان, ان کے گناہوں کے برابر پورا پورا سزا ملے گا ہاں جی اور یہ سزا ان کے جو ہے گناہوں کے عین مناسب سزا ہے ان کے عمل کے برابر اور ین مطابق ہے یا ان کے عمل کے مناسب سزائیں ہیں ہاں جی دوسرا ایک تجمہ اس کے یہ بھی ہوا ہے کہ یہ ان جزا وفاقہ یہ ان کے گناہوں کی پوری سزا ہے جزا جب بالکل مکمل برابر اور پوری سزا ہے برابر اور مناسب سزا ہے کیوں ان کے عمل برے ہیں لہذا سزا بھی سخت ہے دردناک ہے وہ اللہ کو انکار کیا قیامت کو انکار کیا جو کہ بنائی بنیادی عقائد ہے اب جب جہنم میں پہنچیں گے سزا ہوا جزا ہوگا اب وہ اقرار بھی کریں گے جا یہ اللہ تیری بات جو ہے سچ ہے امبیا نے جو طالمہ نے سچ ہے لیکن کچھ دن کے اقرار ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا تو ہمارا یہ جو جہنم کے ہم ان کو کھلتا ہوا پانی ان کو دینے کوئی ٹھنڈی چیز نہیں کوئی اچھی مشروبات نہیں ہے پی اور خون ان کو پلا جائے گا یہ ان کے برے اعمال برے عقائد کا برابر ان کے لیے سزا ہے مناسب سزا اور سو فیصد عین مطابق ان کے اعمال کی سزا ہے کیونکہ ان کے مزید جو اندر اعتقادی خرابیاں ہیں وہ بھرمارے ان نحم لا یرجون صابا ان نََ بے شک یہ تھے لا یرجون رجا جو ہے امید کے معنی میں ہے توقع رکھنا امید رکھنے کے معنی میں حساب یعنی قیامت کے دن کی حساب کتاب کی مطلب کیا ہے یہ لوگ روز حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے یعنی وہ لوگ ایسا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے کہ روز جزا نامی کوئی چیز آئے گا اور اس دن اعمال کا حساب کتاب ہوگا سزا جزا ہوگا جنتی جنت میں جائیں گے جہنے میں جو ہے وہ ایسے حساب سے جن کو مانتے ہی نہیں تھے کیونکہ آپ لوگ پہلے وہ اللہ مشکل مکہ قیمت کو نہیں مانتے تھے وہ ماننے کے بعد دوبارہ زندہ انہیں کو ناممکن تھا سمجھتے تھے اپنے عقل کے مطابق اس اعلیٰ نے سب سے زیادہ جو مکھی صرتوں میں قیامت کے حقوق کے امکان پر بہت زیادہ دلیل پیش کیا ہاں جی لیکن پھر بھی ان میں سے بہت کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہی کا انجام بتا رہے ہیں تو ان نمکان و لائے حسابہ یہ ارجن امید رہنا توقع رہنا حساباً حساب کتاب یعنی قیامت کے دن کے حساب کتاب کا وہ لوگ جو بالکل توقع نہیں رکھتے تھے یعنی یہ لوگ روز جزا کی امید ہی نہیں رکھتے تھے مطلب کیا ہے یعنی یہ لوگ روز حساب و قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے الفاظ میں ان نمکان لا لائے حسابہ یہ لوگ حساب کتاب کے جن کا امید ہی نہیں رکھتے تھے بے شک یہ لوگ حساب کتاب دن کو امید ہی نہیں رکھتے تھے اس کو وہ توقع ہی نہیں رکھتے تھے وہ بتاتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے قیامات ہاں لحاظ ان کی اس عظیم جو ہے وہ اعتقادی عمل ہے قیامات جس پر تمام امب علیہ السلام نے بال امتوں کو یہ حقیقت پہنچاتے آیا ہے اگر قیامات ہی نہ تو دنیا ہو جو بھی انسان کے لیے ہو جائے گا ہاں چند دن آیا اٹھانج کچھ کے دور ہوا ختم ہو گیا تو دنیا کے لاہک جو ہے بازی باضیچہ بن جائے گا نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے مقصد خلان نہیں فرمایا ہاں جی تو لہٰذا نیک لوگوں کے اچھے اچھے نیک اعمال کا ان کو بدلہ ملنا چاہیے دنیا میں اس کو بدلہ نہیں مل سکتا ہے ہاں جی جنہوں نے اپنی پوری جان قربان کر دی انسانیت کی فلاح کے لیے ان کا بدلا دنیا میں آپ کیا دیکھ سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی گناہوں کا سزا دنیا میں نہیں دیکھ سکتا وہ لوگ جو جیسے الٹر جیسے دنیا میں چنگیز خان جیسے ظالم لوگ جنہوں نے ہاں جی لاکھوں نے ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ان کو دنیا میں کتنے سزا دیں گے دنیا میں تو زیادہ اس کو مار دیں گے مار دینا تو ایک بندے کا سزا ہے باقی سالوں کو سزا کیسے دیں گے تو ایسے سزا کا ایک دن ہو جن میں ان کو ان کی تمام جرائم ان کو پورا پورا سزا مل سکے وہ قیامت میں ہی ممکن ہے عائد نمبر اٹھائیس جو ان کی مزید ان کی اعتقادی برائیاں بیان کریں وہ قز و بیا آیات نزابہ قز یہ قرض و جلانا بیات ن ہمارے آیتوں کی ان لوگوں نے جلایا ہمارے آیتوں کی کھزاون یہ قز ذبو کے جو ہے یہ باب تفیل خزاون اس کی منظر ہے فیل کے ساتھ مزہ ذکر کرتے ہیں تو معنی میں بہت زیادہ تاخیر پیدا ہو جاتی ہے بولتے ہیں ضرب تو ضربََََََََََََ میں میں نے اس کو کے مارا تو اس طرح یہاں پہ قرض و بیار جاتے ہیں خزابً یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے جو ہے ہمارے ہاتھوں کو سختی سے جلایا ہاں جی اور وہ لوگ ہمارے آتوں کو مکمل طور پر جلاتے تھے مکمل طور پر جل لاتے تھے وہ ہاں ایک فیصد پہ آیات علاقری من نہیں رہتے اس کے ساتھ اور حق ہونے پر لیکن لہٰذا یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو سزا ہی دینا ہے اور ان کو جو ہے جہنم میں ہی پہنچانا ہے جو جو اتنی واضح آخر دیکھو ہاں جی واضح عقیدے کو سوفِ صد حق اور سچ وہ بھی کائنات اللہ کے سچے بندوں کے ذریعے سے پہنچائے ہوئے عقیدہ ہاں جی آسمانی کتابوں میں تورا ہندی زبور اور سوخ ابراہیم ان تمام آسمانی کتابوں میں وہ مفلسل طور پر آئی ہوئی خصاق قرآن پاک میں مفصل طور پر آئی ہوئی جو ہے کتاب کی نور عظیم عقیدے کو جب وہ انکار کرتے ہیں تو لیکن ان کو سخت سے سخت سزا ہونا چاہیے لہٰذا ان کے ایک سات جو ہے وقت ضوب آیات نکاو وہ ہمارے آٹوں کو ہاں جی بہت بوری طرح جلاتے تھے سختی سے جلاتے تھے مکمل طور پر جلاتے تھے ہمارے آتوں کو سرے سے نہیں مانتے تھے ہاں جی لہذا جو لوگ لو قیامت کو سرے سے نہیں مانیں گے بنیادی عقائد جس وہ عقیدہ جس کے تمام انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے تو یقیناً ان کو سزا ہوگا حضین گرامی قیامت کا موضوع نہایت ہی عام موضوع ہے اسی دنیا میں بیاض کے دور میں بھی بہت سے لوگ جراؤں کا جو ہے شکار رہتے ہیں فصق و حجور میں غرار رہتے ہیں ان سے جب ہم کہتے ہیں وہی جو ہے وہی ذرا قیامت کا بھی فکر کرو تو بولتے ہیں قیامت سے کون واپس آیا ہے بھائی وہ قیامت جبھی جب قیامت سے واپس تو نہیں آگے قیامت سے واپس ہونے والی چیز تھوڑے قیامت برپا ہوگا حساب کتاب ہوگا سزا جزا ہوگا قیامت سے واپس کوئی نہیں آتا ہے ہاں جی البتہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر دیا ہاں جی قرآن میں ان چیزوں کے بہت سے واقعات ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور اس چیز کو اللہ نے ثابت کر دیا دیکھو میں اللہ مرنے کے بعد بندوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں میں نہ ابراہیم کے ہاتھوں سے پرندوں کو ذبح کرایا ان کو پیس کے جو ہے شار پرندوں کو گوشت کا پیس دیا یا پرندوں کو مختلف پہاڑوں پہ رکھا پھر ان کو پھر زندہ کیا ایک ایک کر کے بلائے زندہ ہوتا گیا حضرت وزیر پیغمبر کو سو سال ہاں موت دے کے رکھا پھر زندہ کیا ان کے گدے کو سو سال موت دے کے رکھا صرف ہڈیاں بھی ختم ہو گئی تھی سڑ گئی تھی دوبارہ زندہ کیا ایسا قرآن پاک موجود ہے ہاں جی اور حتمر علیہ السلام کے ساتھ وہ ستر نفر کو طور پر سب جو ہے تجلی علاج سے مر گیا سب کو زندہ کیا تو یہ ساری چیزیں اعصاب کعب جو ہے تین سو سال سونے کے بعد جو ہے پھر زندہ کیا یہ سارے اللہ نے ان سے استعلال بھی قرمایا دیکھو جس طرح اللہ ان سب کو زندہ کیا ہے ہاں جی تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ذات ان چیزوں پر قدرت رہتی ہے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے مزید آگے ہیں وہ کل شینا شینا کتابہ کل شینہ ہر چیز کو آسین آسایو احسان شمار کرنا گنہ اعداد و شمار گن گن کے رکھنا لغمۂ کل شین آسین کتاب کتاب جو لکھنا یہاں لکھا ہوا کے معنی میں ہے کتا لکھا ہوا کہ کتاب و مظہر ہے مظہر معنی, معنی, معنی سے محفول آتا ہے کبھی فالت ہے اس میں ہے لکھا ہوا لغم میں کل لشین آسین اور یاد نموتی کل شین ہر چیز کو آسین ہم نے گن گن کے رکھا ہے لتاون لکھ کر لکھ کر یعنی ہر انسان کے اعمال کو ہم نے ایک کتابی شکل میں لکھ لکھ کر لڑھانجے جی ہم نے جمع کیا ہوا ہے اکٹھا کیا ہوا ہے خالے انسان کی ہر انسان کے ہاتھوں میں اس کے نام عمل دے دیں گے قیامت کے دن تو جس جی طرح قرآن کے دوسرے ہاتھوں فرمایا کفار کے ہاتھوں میں جب وہ نام عمل دے دیں گے وہ پڑھنے کے بعد وہ پریشان حیران ہو جائیں گے ان کے منہ سے نکلنے والے جملہ قرآن پاک نے بہن فرمایا وہ بولے کہ مالیا مال کتاب لا یغادر الصیرۃ ولاء خبیرا یہ کیسے کتاب ہے کیسے نام عمل ہے جس نے ہماری زندگی میں کی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی اور معاملی سے معمولی عملیات کو بھی اعمال کو بھی لکھا ہے اور بڑے سے بڑے اعمال کو بھی لکھا ہے اور کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے ہاں جو کل خیامت میں نامہ عمل دینے کے بعد کفار جو بات کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن باغ میں بیان فرمایا مومن بندوں کے نامہ امہاد میں نامے عمل دے کر ان کی کیا حالت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن بحاب میں بیان فرمایا ہاں جی اور فاسق و فاجر کفار کے ہاتھوں میں نامل نام میں کیا حالت ہوتی ہے وہ سب بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو لہٰذا اس جب یہ فرماتے ہیں کل شین آشین ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ایک ایک کر کے گنتی کر کے سب کا حساب کتاب کیا ہوا ہے اور اسی کے حساب سے کل قیمت میں سزا اور جزا ہوگا حک الشین ہو کتاب یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک ایک ہر چیز کو ایک کتاب میں محفوظ کر لیا ہے اس کا دوسرا تجمہ یہ حالانکہ ہر چیز کو ہم نے گن گن کر لکھ لیا تھا گن گن کر لکھ لیا تھا یا یعنی ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے تو یہ مختلف قرآنوں کی مختصر میں مطلب سب کا یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کے اعمال کو لکھے ہوئے کتابی صورت میں لکھا ہوا ہے اور کل اسی اعمال اسی کے روشنی میں حسزہ جزا ہوگا اور آغاز نمبر تیس میں فرماتے ہیں بس جب تم لوگ قیمت کو جرلاتے ہیں اور ہاں جی اور حساب حساب کتاب پر بھی اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اس کو بری طرح تم لوگ مکمل طور پر جُر لاتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے تمہارے سارے اعمال ہم نے حساب کتاب کر کے لکھا ہوا ہے لہذا اے جہنمیو حضوق و ذاکۂ حضوق و چکھ ہو تم سب چکھو ہو اے جہنمیو اے کفارو منکرین قیامت علمکرین ہاں جی دین الہی اسلام فلاں نجید اکم حرف ہر فلن تاخید کے لاتے نمشا میں ہم ہرگز ہم تمہیں اضافہ نہیں کریں گے تم لوگ سب چہ ہرگز ہم اضافہ نہیں کریں گے ہرگز ہم زیادہ نہیں کریں گے علہضہ مگر صرف عذاب میں یعنی ہم تمہاری عذاب میں ہر صورت میں اضافہ کریں گے تمہیں عذاب پہ عذاب ہم بڑھاتے چلیں گے یعنی بس جو ہے منکی رو آپ نے کیے گا ہاں جی اپنے امن جو جو ہے اپنی کیے کہ جب تم ان کا قیامات کو انکار کرتے ہیں اپنے حساب کتاب کا سب کا انکار کرتے تھے اب تم مزہ چک ہو اب ہم نہیں زیادہ کریں گے تم پر مگر عذاب ہاں جی دوسرا طور میں یہ کہے بس تم مزہ چک ہو اور ہم عذاب کے سوا کچھ نہیں بڑھائیں گے اور عذاب کے سوا کس چیز میں اضافہ نہیں کریں گے تو یہ اذان گرامین ہاں جی جہنم کوئی مزاق نہیں ہے قیامت کے مراحل مزاق نہیں ہیں اللہ نے نہایت تاکید کے ساتھ جو ہے ان عیتوں میں جہنم جو لوگ قیامت کے قیامت کے ہم ترین کو نہیں مانا اور نگنی واضح قیامت کو نہ ماننے کی وجہ سے طرح طرح کے گناہوں میں فص و حجور میں بھی غرق رہتا ہے تو ان کا انجام کیا ہوگا فرمایا ان کو پینے کے ان کو جہنم میں ہاں جی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لوگ جہنم میں رہیں گے حقوق در حقوب جہنم میں رہیں گے ہاں جی اور پھر وہاں ان کو نہ کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز ان کو ٹھنڈی جگہ ملے گا اور نہ ٹھنڈی کوئی ہاں جی اچھی ذائقہ پینے کو کوئی چیز ملے گا اگر ملے گا تو کھولتاؤ پانی اور پیپ اور خون ان کا محلود مجموعہ ملے گا فرمایا یہی جو ہے ان کے اعمال کا مناسب سزا ہے کیونکہ وہ لوگ حساب کے دن کو سرے سے نہیں مانتے قیامت کو وہ بری طرح جڑ لاتے ہیں اور ہم نے ان کے ہر ایک عمل کو گن گن کے رکھا ہوا ہے لہٰذا پس تم یہ ممکن ہے قیامت ہاں جی جو ہے بس ہم اضافہ نہیں کریں گے ہرگز مگر تمہارے عذاب میں ہی اضافہ کرتے رہیں گے اور تم یہی عذاب چکھتے رہو میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پڑھا ہمارا پروردگار اسماع ہے رمضان کی دوسری عاشے میں جو کہ اشتخار کا اشرہ ہے گناہوں سے نجات کا اشرہ ہے ہم سب کو اللہ اور تمام مسلمانوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتوں کو جہنم کے عذاب سے ہم سب کو چھٹکارات فرما اللہ اور جہنم سے چھٹکارا پانے والے نیک اعمال انجام دیتے رہنے کا توفیق طا فرما اور جہنم رسید کرنے والے برے اعمال سے ہم سب کو محفوظ رکھ کا یا کہ ہمارے